ہم تمہیں سب اچھا بان سناتی ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس کریم کی وہی بھیجی اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی